اللهم اكفار والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفا اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسر ان مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وا الى ربك فرغب سید اللہ عظیم ربشلی صدری الانشراح کی دو آیات جو درمیان والی ہیں وہ میرا کا موضوع ہے انما فانما انما تنگی کے ساتھ آسانی ہے یعنی یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی تو تنگی یا تکلیف دکھ یا مصیبت مسائل حالات کیوں نیچ یہ مسلمانوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے قرآن حکیم میں پہلے سے خبردار کر دیا گیا فرمایا منكم ويعلم تو یہ تنگیاں تکلیفیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ يسي ترى فرمها قل هل تربسونا بنا إلا أحد الحسنيين ونحن نتربس بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربسونا معكم من المتربسين تنگی تکلیف دکھ ہمارے نفس کے لیے تو یہ بڑی غیر مرغوب سی چیز ہے دکھ اچھا نہیں لگتا ہمیں ہم چاہتے ہیں کہ سدا خوش رہیں سدا بے فکر بے غم رہیں اور یہ جنت کی نشانی ہے لا لاخوفن علیہ مولان یہ جنت میں ہوگا یہاں پر دکھ اگرچہ ہمیں غیر مرغوب اور ناپسندیدہ ہے ہمارے لیے لیکن دکھ کے اندر اپنی ایک طاقت ہوتی ہے آپ کو پتا کوئلہ جب گاڑی میں جلتا ہے اس کے نتیجے میں جو سٹیم بنتی ہے وہ ہی انجن چلاتی ہے ٹھنڈا کوئلہ نہیں چلاتا دکھ ہمیں غیر مرغوب ہے لیکن دکھ ہی کے اندر وہ طاقت ہے جو آدمی کو منزل پر دے کے جاتی ہے مسترب رکھتی ہے جسے اقبال نے کہا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آش نہ کر دے تیرے بہر کی موجوں میں اشتہاد نہیں یہ مدو جذر کوئی نہیں آنکھیں بند کر کے آدمی کو سمندر کے کنارے کھڑا کر دیا جائے اس کے की کی لہروں سے اندازہ ہو جاتا को بندے کو کہ میں سمندر کے کنارے کھڑا ہوں جو جوڑ ہوتا ہے اس میں مدوجر کوئی نہیں ہوتا تو تیرا سمندر جوڑ بن کے رہ گیا ہے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے باہر کی موجوں میں اضطراب نہیں تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کے تُو کتاب خواہ ہے شاید کتاب نہیں تو بس پڑھتا ہے اس کو اٹھاتا نہیں ہے جب کہ یہ فنامہ ما املیہ کو ما امل تم یہ تمہیں اٹھانے کے لیے کہا گیا ہے ما صاحل اللہ جی نے لطف اڑ جنہیں اٹھوائی گئی پھر انہوں نے نہیں اٹھائی تو صاحب کتاب نہیں ہے تو کتاب خاں ہے سٹڈی کرتا ہے تو یہ تیرے ساتھ بازار میں نہیں جاتی کھیت میں نہیں جاتی عدالت میں نہیں جاتی پارلیمنٹ میں نہیں جاتی تے پڑھ کے گھر رکھ کے جاتے تو زندگی کے بار پڑھتا ہی رہے گا تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خاں ہے صاحب کتاب نہیں شاید کتاب وہ ہوتا ہے جس کی کتاب جہاں جاتا اس کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ جو اضطراب ہے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا نہ کرتے یہ طوفان کیا ہے میں کہہ رہا تھا کہ دکھ کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے اتنی طاقت ہوتی ہے اتنی ہمت دلاتا ہے بندے کو یہ کہ جب وہ دکھ کا دور گزر جاتا ہے اور بندہ پیچھے نظر مارتا ہے تو ڈر لگتا ہے اسے کہ میں کیسے کیسے حالات سے گزر آیا ہوں کیسے گزر آیا ہوں کیونکہ اس وقت گرما گرمی ہوتی ہے جب آپ دکھ میں ہوتے ہیں تو سکھ ایک لائٹ ہاؤس کی طرح کام کرتا ہے آپ کے سامنے ہم یہ جو یہاں پہ اتنے اتنے مشکل حالات میں کام کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ایک ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے کہ بس اتنا ہو جائے گا پھر میرا مکان بن جائے گا کرایہ پہ پر چڑھ جائے گا بارہ چودہ ہزار آمدن شروع ہو جائے گی بچے پڑھ جائیں گے کوئی نوکری کا لیں یہ سارے سکھ جو ہمارے لیے ٹارگیٹ بنے ہوئے ہیں یہ ہمیں ہمت دلاتے ہیں اور ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اچھا سکھ میں کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوتا جب ادا ہو جاتا ہے پھر اس کا ٹارگیٹ ختم ہو جاتا ہے بندہ کھانے کے بغیر رہ سکتا ہے لیکن جہد کے بغیر ٹارگیٹ کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے حیوان بن جاتا انسان اور حیوان کے درمیان فرق ہی ٹارگیٹ کا سکھی آدمی کے پاس ٹارگیٹ دکھ تو اس کا ٹارگیٹ ہو ہی نہیں سکتا کوئی آدمی بھی دکھ کو ٹارگیٹ بنانے کے لیے تیار نہیں لہذا وہ بندہ بے سمت ہو جاتا پھر خودکشی کرتا ہے خودکشی کی شرح وہ ممالک جہاں عیاشی زیادہ ہے ان کا جو طرز حیات ہے وہ انتائی لگزیر ہے اور وہ اس میں عیاشی بے ہے کوئی فکر نہیں تعلیم مفت ہے علاج مفت ہے مکان بنے ہوئے خودکشی کی ریشو آج زیادہ ہے اس لیے کہ ٹارگیٹ لیس کام ہے آپ کیا کریں جی جب آپ دکھ میں ہوتے ہیں تو سکھ ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے آپ جب سو ہوتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے مجھے یہ ان حالات سے گزرنا ہے تو دکھ کے اندر ایک اپنی قوت ہوتی ہے جو اس کے بوسٹر کا کام کرتی ہے اور بندہ آگے بڑھتا ہے جسے اقبال نے کہا کہ تم باد مخالف سے نہ گھبرائے اعقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے مسائب تو زیادہ ہی دن ڈالتے ہیں بندے کی اسٹرگل کے اندر مشکل حالات میں کام کرتے ہیں اسی لیے پرانے حکیم نے کہیں بھی یہ گولی نہیں دی کہ بے فکر ہو جائے تمہیں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی دکھ نہیں ہوگا کوئی تکلیف نہیں ہوگی نا نہ تمہیں مشقتیں برداشت کرنی ہوں گی تمہیں مسائب برداشت کرنے ہوں گے لیکن ان مسائب اور ان مشکلات کا جو ہدف ہے اس کا نتیجہ جو تمہیں حاصل ہوگا وہ اللہ کی رضا ہے خالی نہیں جا رہے کوئی تمہارے ان مسائب کو دیکھ رہا ہے تو جب کوئی دیکھ رہا ہے اور اسی کی رضا ہمارا مقصود ہے بندہ مومن کا مقصود جنت کبھی بھی نہیں رہی ہے جنت ہم اس لیے طلب کرتے ہیں کہ جنت ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے ایمان بالغیب کا حصہ ہے جنت اور جب ہم جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں جنت طلب کرتے ہیں تو اپنے ایمان بالغیب کا اظہار کرتے ہیں کہ جنت نام کی کوئی جگہ ہے جس پر ہمارا ایمان ہے ہماری ایمانیات کے لیے جنت مانگنا بہت ضروری ہے لیکن ہماری مقصود جو ہے ہمارا مقصود وہ رب کی رضا ہے اللہ خوش ہو جائے بھاگا صاحبہ کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوانے. اللہ ان سے راضی ہو گیا ہائیسٹ ٹیسٹی مونیل جو اللہ کی طرف سے صحابہ کو دیا گیا ہے وہ رضا کا سرٹیفکیٹ ہے لہذا سب جنت کی سب نام کا ذکر کرنے کے بعد سمایا وہ رضوان اللہ اکبر سب سے بڑی چیز تو رب کی رضا ہے جب کوئی اس کی رضا حاصل کر لے گا تو اس نے جہاں اس کو ٹھہرانا ہے کوئی ٹھکانا تو دے گا نا تو وہ ٹھکانا جنت ہے جس پہ وہ غصے ہوگا قید کرے گا کوئی جگہ ہی دے گا نا اور جہنم اس کے غصے کا مظہر ہے اس کی ناراضگی کا مظہر ہے یہ اس کی رضا کا مظہر ہے لیکن مقصود اس کی رضا ہے اس میں دو صورتیں ہیں بندے کی جان بھی جا سکتی ہے اور اس جان کا ایک مقصد دے کر بھیجا گیا یہاں بندے مومن کی زندگی جو ہے وہ صرف حیات نہیں ہے بلکہ الحیات ہے ایک خاص زندگی یہ اس کے بارے میں فرمایا والا تاجن سنا سے اللہ حیات اللہ حیاتن نکرا الحات نہیں ہے میں حیات اس لیے تے کو ساکن پڑ رہا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ لگ جائے میں اردو میں اس کو حیات کہتے ہیں عربی میں سکون کریں گے آپ اس کو تو حیا کہیں گے لیکن ہماری چونکہ اردو میں ہیا اور لازا پروناؤنسیشن میں کوئی گڑبڑ ہو سکی اس لیے میں حیات اس کو کہہ رہا ہوں لتا سے دن نہ سے آلہ حیات حریث ترین حریص کی سپرلیٹیو ڈگری ہے احرس لالچی ترین لوگوں میں کہا کس پر اللہ حیاتن زندگی پر کسی بھی قسم کی زندگی ہو زت کی زندگی جی لیں گے لیکن زندگی ہونی چاہیے یہ ہوت ہمیں سے منع کیا گیا ہے جیو تو عزت کی زندگی جیو تمہارے جینے پر رب بھی فخر کرے وہ زندگی ہونی چاہیے تمہیں اور جب عزت سے جینا ممکن نہ ہو تو عزت سے مر جاؤ تمہاری موت پر رب فخر کرے ذت کی زندگی مومن کے لیے بنی نہیں ہے فائنل الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِ رسول والے مومنی تینوں کے لیے عزت ہے نا تینوں میں سے کسی ایک کو بھی اگر کوئی ذلیل ہوا تو دوسروں کو ذلیل کر دے گا تمہاری ذت کی زندگی اللہ تعالی کو بدنام کر دے گا جیو تو عزت سے جیو عزت سے جینا ممکن نہ ہو تو عزت سے مر جاؤ کل انسلاتی و نسخی و محیاتی للہ رب الب کے لیے جیو اور مرو تو رب کی رضا کے لیے مرو جیو تو رب کی رضا کی زندگی کوئی اور اگر یہ چاہتا ہے تم سے کہ ہم تمہیں زندگی بخشتے ہیں لیکن ہماری رضا کی زندگی جیو, جیو جیسے ہم کہتے ہیں ایسے جیو اس زندگی کو اس کے منہ پر دے مارو عزت کی موت مر جا ہم نے جینا ہے رب کی رضا کی زندگی رب کی پسندیدہ زندگی رب کے احکامات کے تحت کی زندگی دوسروں کی احکامات کے تحت جو زندگی ہے وہ اصل میں موت ہوتی ہے ہم چلتے پھرتے مردے بن جائیں گے ہمارے بدن ہماری روحوں کے قبرستان بن جائیں گے یہ کمرے ہیں لازا فرمایا ان کا لا تسمع میں علما نبی تم ان مردوں کو نہیں سنا سکتے وہ مردہ ہوتا جس کا رابطہ رب سے کٹ جائے وہ مردہ ہوتا ہے وہ سیارچہ وہ سیٹلائٹ جس کا رابطہ زمینی کنٹرول سینٹر سے ٹوٹ جائے وہ اپنی باڈی میں ٹھیک ٹھاک ہو وہاں اس کا سب کچھ درست ہو لیکن اس کو مردہ مان لیا جاتا ہے اس لیے کہ سینٹر کی کمانڈ نہیں لے رہا ہو وہ جو انہوں نے تھی پاپ فائنڈر مریخ پہ بھیجی تھی اس کا سب کچھ وہاں پر ٹھیک لیکن چونکہ ان کی کمانڈ وہ نہیں لے رہی اس کو آخری کمانڈ انہوں نے دی تھی کہ جب تو اپنے آپ کو خطرے میں پائے تو اپنے آپ کو تین سٹک کر لینا ہے وہی وہ ہوا وہ پتھر سے لڑکنے والی تھی اس نے اپنے آپ کو سٹک کر لیا اور ان کے ساتھ رابطہ کر دیا اس نے کہ اگر انہوں نے کہا بائیں گھومے تو کہیں پتھر سے گر نہ جاؤں لاگا پتھر پر سٹک ہو گئی ہے پار فائنڈر جب تُو رب کی کمانڈ لینا بند کر دے گا نا تو, تُو مردہ ہو گا اسکائی لب ہے تُو پتہ نہیں کہاں گرے گا جب تک رب کی کمانڈ لیتا رہے گا تو زندوں میں ہے یہ زندگی مومن سے مطلوب ہے نسر اللہ خان عزیز کا ایک شعر ہے کچھ کچھ ذہن میں آ رہا اگر ٹھیک ہو کس قدر بے کیف بنا رکھی تھی فرزانوں نے کس قدر بے کیف بنا رکھی تھی فرزانوں نے کلمندوں نے انٹلیکچو نے روح نہیں پھونک دی بزم میں دیوانوں نے یعنی فرزانوں نے تو بے بےحص بنا کے رکھ دی تھی نا؟ روٹین کی ایک زندگی ہے نکلنا ہے گھر سے سینڈوچ بنانا ہے گاڑی ہے کھاتے کھاتے رش میں پھنس گئے لنچ بھی چلتے چلتے کرنا ہے ناشتہ بھی چلتے چلتے کرنا ہے یہ ایک مشینی زندگی ہے بے کیف زندگی دیوانوں نے اس میں بھر کے رکھ دیا ادھر مار رہے ہیں ادھر مار رہے ہیں ادھر ایمرجنسی مچائی ہے ادھر ہلچل مچا کے رکھ دیے ان دیوانوں نے بندہ مومن کو اس زندگی میں بندے مومن کو تو زندگی میں ہے ہی ہے جس کے اندر بھی کوئی تھوڑی سی روح نام کی چیز ہے یہ مطلوب ہے آپ دیکھیں نا شیطان جو ہے وہ بھی اس ہلچل میں کتنا خوش ہے راتوں کو سوتا نہیں ہے بازاروں میں جا کے محنت کرتا ہے رات دن نئے نئے بس بس نئی نئی چیزیں لے کے آتا ہے کسی طریقے سے بندے کو فیل کر دے ناکام کر دے اس کے مشن کے اندر اور نتیجے میں جنت بھی کوئی نہیں مانگتا کتنا کمیٹیڈ ہے ہمارے یہاں کچھ نہ کچھ پرسنٹیج تو جنت کی لالچ کی آ جاتی ہے جب ہم رات کو سوتے ہیں جتنا لیٹ بھی سوئیں تو وہ افسوس کرتا ہے حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ آس ملتا ہے سو گیا ہے کاش کچھ دیر اور زندہ رہتا کسی کی قیمت کروا لیتا پلا کوئی جاتا رہتا تو غیبت کرواتا کوئی اور گنا کروا لیتا کوئی فلم دکھا دیتا اس کو کوئی فلا کر کا... یہ یعنی اندازہ کریں کہ وہ یہ نہیں کہتا شکر ہے یار سویا میں بھی اب جا کے ریسٹ کروں نہیں وہ کمفٹیڈ ہے بخلس ہے اسے یہ بھی نہیں کہ اللہ میری نگرانی کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اور میرا کریڈٹ ہو رہا ہے نہیں اسے پتہ ہے سب کے نتیجے میں مجھے آگ ملنی ہے لیکن دشمنی ہے نا اس کا نام ہے دشمنی ہماری جو شیطان کے ساتھ ہے یہ دشمنی نہیں ہے ہماری تو انکل شام والی اس کے ساتھ دشمنی ہے کہ اس کے بغیر نیند بھی نہیں آتی اس کے بغیر کوئی فیصلہ بھی ہم نہیں کرتے دشمن دیا پرما ان شیطان الحکم آدو فتح خزو شیطان تمہارا ہے ایمان والو اے لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے اسے دشمن کی طرح لو اسے دشمن کی طرح بہیو کرو اسے دشمن کی طرح اس کے ساتھ سلوک کرو ایسے پیشہ جیسے دشمنوں سے پیش آیا جاتا ہے دشمن کھانا بھی دے آدمی کو جس کے ساتھ تھوڑی سی لاگت بازی ہو تو بندہ کسی چیز کو ڈال کے دیکھ لیتا ہے زہر تو نہیں دیا اور زہر کا نہ بھی کرے تو تویز کا ڈر تو کہیں گیا ہی کوئی نہیں نا نہ کروا تویا کوئی دم کر کے نہ ڈال دیا نہیں جی میں نہیں کھاتا جی نہیں میں کھا کے جی بو, بھوک نہیں ہے اور ذرا جی بعد میں تکلیف ہو تو جی بلا کے گھر کھایا تھا جی اس دن سے کھانا ہزم نہیں ہو رہا جی پتا نہیں کچھ کھلا دیا اس نے جی. دشمن مشورہ بھی دے تو اس کے الٹ چلتے ہو دشمن ہے یہ جی مجھے اچھا مشورہ کیسے دے سکتا ہے شیطان کے مشورے کیوں مانتے ہو وہ دشمن ہے اسے اس ہلچل میں مزہ آ رہا ہے ہم کیسے اس کے دشمن ہیں کہ ہمیں اس کی دوستی میں مزہ آتا ہے جو کام اس کو راضی کرتے ہیں ان میں مزہ آتا ہے اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی ہے پرانے حکیم کے اندر کہ اگر کافروں سے تمہارا واسطہ پڑ جائے میدان جنگ میں فرد بہم تشرید کہتے ہیں کسی کو بگا دینا س شرج بہم میں ان کے ذریعے ان کو بگا دو جو ان کے پیچھے ہیں کچھ سمجھ لگی ہے کیا ہے اتنی مار مارو ان کو کہ ان کو دیکھ کے پچھلے بھی بھاگ جائیں وہ سلوک کرو ان کے ساتھ فشرد من خل پاؤں جب ہم اسکول پڑھتے تھے تو ہمارے ماسٹر صاحب ہوتے تھے میٹ کے پار بہت مارا کرتے تھے اللہ جمن سیب کروں ریسنٹلی بہت ہوں سامنے والی لائن میں وہ مار رہے ہوتے تھے اور میں ادھر رو رہا ہوتا تھا دوسری لائن کہ میری باری بھی آنی ہے میں یہ ہے پشرت بے ہم خلفہ ان کو افغانستان میں اتنا مارو کہ وہ واجردین ان کے اندر ہو رہے پشرت بے ہمان خلفہ اب دنیا میں وہ حال ہمارا ہو رہا ہے کہ افغانستان میں اتنا مارو تو میں میں رو رہے ہوں ڈر رہے ہوں کام رہے جگنتا نام اور یہ فلافلہ جو ہمیں دکھاتے ہیں وہ ٹی وی پر ان کے ساتھ کر کے اور باندھ کے اور سیٹ کے اور ننگے یہ کیوں دکھاتے ہو یہ بھلی ہے یہ سائیکولوجیکل وار ہے وہاں مارو کہ بجا بھی میں ان کا پیشاب خطا ہو جائے نام نہ لے اسلام کا چھپا کے پھریں پیپر پھاڑیں دشکیں غائب کریں یہ آج ہم اس جگہ پر کھڑے کس چیز کا ڈراو ہے جان جانے کا ڈراو ہے لیے رکھی ہے حضرت براہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے مالک رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی ہیں مستجاب مستقاب السلم کزاد کے خلاف لڑ رہے تھے انتہائی شدید جنگ تھی جھوٹا نبی تھا لیکن اپنے لوگوں کا تو سچا ہی تھا اس کو ماننے والے تو سچے ہی سمجھ رہے تھے ان کا نبی جھوٹا ہی نبی لیکن ان میں موجود تھا اس جذبے کے ساتھ بلا رہے تھے ویسے بھی وہ جو بنو حنیفہ تھے وہ تھے بھی ویسے ہی جنگ جو مارشل کون تھی اوپر سے ان کو جھوٹا نبی بھی ملا ہوا تھا اتنی شدت سے لڑے کہ بیس ہزار تو مسلمان شہید ہو گئے اس میں بہت سارے حفاظ بھی تھے مسلمانوں میں اس مہلال کے آشاڑ نظر آنے لگے خالد نے ولید رضی اللہ تعالیٰ نو جو سپاہ سالار تھے وہ جو لوگ بات کرنا جانتے تھے ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ خطاب کریں لشکر سے اور تھوڑا سا موٹیویٹ کریں لوگوں کو ایمان ان کی ہمت بڑھائے ان سے انہوں نے کہا حضرت براد نے مالک رضی اللہ تعالیٰ نے گئے کہنے لگے لوگوں مجھے تقریر کرنا تو نہیں آتا کہ ایک بات میں تم سے کہتا ہوں کہ تمہارے پیچھے مدینہ نام کی کوئی بستی نہیں ہے بھول جاؤ کہ تم لوگ مدینہ جاؤ گے تمہارے سامنے صرف اللہ اور جنت ہے مدینہ بھول جاؤ آج ہم نے اللہ کے لیے لڑنا اور جنت میں جانا ہے مدینہ نہیں جانا ہمیں کوئی مدینہ نام کی بستی نہیں بھول جاؤ اتنی ساری ان کی بات تھی کہ بس لوگ دوبارہ چارجنگ ہو گئے ان سے دعا احواز کی جنگ ہو رہی تھی اور ایرانیوں کے شدید خلاف شدید مار کا تھا تو ان سے کہا گیا کہ آپ استجاب دعائیں اس لشکر کی فتح کی دعا کرائیں ان تین بار ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہ اپنے اس لشکر کو فتح اتا فرما اور چوتھی بار فرمایا اللہ مجھے اپنے نبی سے ملا دے شہید ہو گئے دونوں دعائیں قبول ہو فتح بھی ہوگی مسلمانوں کو حضرت نس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو اوپر سے انہوں نے پھین کے اوپر سے پھینک کے گرم زنجیر اس کے ہک لگا ہوا تو اٹھا لیا تھا اور اس لیے گرم کی ہوئی تھی کہ کوئی اس کو پکڑنے کی کوشش نہ کرے انہوں نے دیکھا کہ بھائی کو اٹھا کے لئے اس زنجیر سے لپٹ گئے اور زنجیر کو پکڑے رکھا انہوں نے بھائی کو اس ہک سے چھڑا کے انہوں نے نیچے پینگا بعد میں ان کے ہاتھ کافی عرصہ جو ہے وہ اس میں رہے تو ارض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم گھر میں بھی رہیں تو بھی ہم نے ماری جانا ہے جو کچھ ہم سامنے ان کا دیکھتے ہیں وہ کچھ ہمارا قبر میں ہونا ہے ہمارے ساتھ اس وقت جو صورتحال ہے ایمان متزلزل ہیں اور یہی وقت کھڑا ہونے کا چند ہزار کے مار جانے سے آپ پیچھے گزوات کا دیکھیں کیا ہوا مانی نے زکات کے خلاف جب ہوا پھر مسلمان کزاب کے خلاف جب ہوا کیا مسلمان شہید نہیں ہوتے اگر کچھ لوگ شہید ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا کاج غلط تھا ان کا کاج ٹھیک تھا ٹھیک ہے ٹھیک رہے گا ہاتھ رہے گا باطل باطل. مسائب کی وجہ سے اپنے نقطۂ نظر کو تبدیل کر لینا یہ مومن کا کام نہیں ہے حق حق رہتا ہے اس کے لیے گردنے کرتی رہتی ہیں پیدا ہی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کیا ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کیا یہ ممکن ہے کہ ساکی نہ رہے جام رہے یہ جو مسائب ہیں یہ جو مشکلات ہیں یہ آج ہیں انشاءاللہ چند سال بعد کچھ بھی نہیں ہوگا نقطہ نظر ٹھیک رہنا چاہیے عقیدہ ٹھیک رہنا چاہیے ہمت اگر ہم اپنے اندر ہمیں شکست یہاں ہو گئی لڑے گا کون خوابگاہ میں لیٹے لیٹے شکست ہو گئی جنگ کون لڑے گا یہ سائکولوجیکل وارفیئر ہے ہماری ہمتیں توڑنے کی بات ہے ہمیں سمندر کی جھاپ کی طرح باطل چھایا ہوا نظر آتا ہے دن, دن کی بات مصائب اور مشکلات یہ بندہ مومن کا گہنا ہے مومن کو کہا گیا والا نبر نمبل صابر ڈٹ جانے والوں کو بشارت دے دو پتا تمہاری ہو صحابہ کے اندر بڑا جذبہ تھا دشمن سے ملیں گے دشمن سے ٹکرائیں گے جب غزوہ بدر ہو گیا ستر ان کے مارے گئے ستر ان کے قیدی ہو گئے تو جو باقی لوگ اس وقت شریک نہیں ہوئے تو وہ ہاتھوں پہ تھوک رہے تھے کہ اگلی جنگ میں ہم بھی دکھائیں گے کچھ غزوہ عہد آ گیا اس میں معاملہ الٹ ہو گیا ستر ہمارے شہید ہو گئے اللہ فرما والا ملاقات سے پہلے تو تم بڑی تمنا کر رہے تھے موت کی فقدر آئی تو منہ ہو تم نے سر کی آنکھوں سے موت کو دیکھ لیا وہی کہتی ہے جو بچے تھے وہ ہاتھ لگا کے قبر کو واپس آئے تھے غلغلہ ہو گیا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں گزواود میں حضور کے ہم شکل ایک صحابی تھے ان کا حلیا حضور جیسا لگتا تھا وہ شہید ہو گئے تھے تو لوگوں نے مشہور کر دیا کافروں نے کہ حضور شہید ہو گئے تو ایک عجیب سی کیفیت پینک پھیل گیا مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا سخت نوٹ سیکھا فرمایا وہ ماں محمد اللہ رسول ہم نے تمہارے اندر خدا نہیں بھیجا تھا بندہ بھیجا تھا اور ان کو بھی موت آنی ہے وہ ماں محمد اللہ رسول قد خلط من قبل ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزرے شہید بھی ہوئے ان کی گردنے بھی اتری ان کی ہڈیوں سے جو ہے وہ لوہے کی کنگیوں کے ساتھ گوشت بھی اتارا گیا ان کے دو ٹکڑے بھی کیے گئے وہاں محمد اللہ رسول بھائی جان وہ مر جائے اورتل کر دیا جائے انکل تم آبے کو تم اپنی ہڈیوں پر پھر جاؤ گے وہ مشن تو زندہ ہے نا وہ مشن آج بھی زندہ ہے اس مشن کے لیے شاید آج اگر زیادہ ہو جب مشکلات ہوتی ہیں تو ریٹ بڑھ جاتا ہے ہمیں کام کرنا ہے ہمیں عقیدے کو یقین کے ساتھ اپنے اندر یقین ہوگا تو یقین ہی منتقل ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں ایک تو جو آپ کی وی سی آر یا ٹی وی ہوتا ہے ایک تو اس کی لیڈ بجلی میں لگی ہوتی ہے اس کے اندر گرمی ہوتی ہے. ایک جو ریموٹ آپ کے پاس ہوتا ہے اس کے اندر بیٹری ہوتی ہے اگر اس کے اندر بیٹری نہ ہو تو کبھی بھی کمانڈ نہیں دے سکتا وہ ٹی وی کو یا وی سی آر کو اپنے اندر اس کے بیٹری ہوتی ہے بیٹری بیک افا ڈاؤن ہو تو آپ دس دفعہ بٹن دبائیں تب جا کے کہیں کوئی حرکت ہوتی ہے بیٹری جتنی طاقتوار ہوگی آپ کی انگلی کے اشارے سے کام کرے جب تیرے اپنے اندر ہی بیٹری کمزور ہے تو, تو دوسروں کو کیا کمانڈ دے گا دوسروں کو کیا پہنچائے گا تیرا اپنا یقین متزلزل ہے اس وقت سب سے بڑی جو محنت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر ہم جائزہ لیں کہ ہمارے اندر بھی فنگس لگ گیا ہے پھر پھوندی لگی ہوئی ہے ہمارے اور قائد کو بھی ہم بھی یہی جی سمجھتے ہیں کہ سر جھکا کے جھی لیں مینی میں ہو کے جھیلیں جھکنے کی کوئی حد نہیں ہوتی جب ہم جھکنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر زمین دشمن میں زمین میں گھسا کے رکھ دے عقائد درست رکھیں یہ زمین اللہ کی ہے اور اس پر حکومت اس پر گاڈ آرڈر اللہ کا چلنا چاہیے یہ حضور کے زمانے میں بھی صحیح تھا آج بھی صحیح ہے اللہ الخل کو الحمر اب یہ غلط نہیں ہو گیا مومن اپنے عقیدے کے ساتھ زندہ رہتے ہوئے کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا عقیدہ چھوڑ دے کچھ ٹھیک ہے سب کو قابل قبول ہو یہی بات محمد علی جوہر نے کہی تھی میں کیا کروں میں جس رب پر ایمان لایا ہوں وہ نہیں کمپرومائز کرتا یا تو رب ایسا ہو جو کچھ پرسنٹ پر سودا کر لے کہ ٹھیک ہے یہ مجھے دے دو یورپ والا ایسا مجھے دے دو یہ تم لے لو یہ تیل والا علاقہ مجھے دے لو یہ تم لے لو مسجد مجھے دے دو یہ باہر والا تم لے لو وہ کہتا ہے نہیں قاتلوہم سے لو تکون فتنا کن وہ یقونت دینو للہ یقون دینو کل نہ للہ وہ کل کا تقاضا کرتا ہے میں کیسے آپ کی ملکہ سے کمپرومائز کر لوں جب تک میں اپنے رب کا غدار نہ ہوں میں آپ کا وفادار نہیں ہو سکتا اور میں اپنے رب کا وفادار اسی صورت میں ہو سکتا ہوں کہ میں آپ کا غدار ہو جاؤں مجھ پر جو دفعہ لگتی ہے وہ لگا دیں آپ میرا رب کمپرومائز نہیں کرتا تو اس سورت میں مسائب مشکلات جو بھی آئی ہیں بدنوں کے ٹکڑے ہوئے ہیں گھر برباد ہو گئے ہیں گاروں میں چھپتے پھرتے ہیں آپ کے نبی گار میں نہیں چھپتے اسی صورت میں ہو سکتا ہوں کہ میں آپ کا غدار ہو جاؤں مجھ پر جو دفعہ لگتی ہے وہ لگا دیں آپ میرا رب کمپرومائز نہیں کرتا اس صورت میں مسائب مشکلات جو بھی آئی ہیں بدنوں کے ٹکڑے ہوئے ہیں گھر برباد ہو گئے ہیں گاروں میں چھپتے پھرتے ہیں آپ کے نبی گار میں نہیں چھپے کافر یہی کہتے ہیں نا مکے سے فرار فلائی ٹو مدینہ ہم اس کو ہجرت کہتے ہیں ہم اسٹریٹجی کی تبدیلی کہتے ہیں کیا کہ حضور گاروں میں نہیں چھپے کیا لوگوں نے یہ تانے نہیں دیے کہ جو دنیا فتح کرنے کی بشارتیں دیتے تھے آج پیشاب کرنے کے لیے باہر نہیں نکل سکتے رب کا وعدہ سچا ہے اس زمین پر بنے ہوئے ہر گھر کے اندر چاہے وہ پکا ہے یا خیمہ ہے اللہ کا یہ دین داخل ہو کر رہے گا جو اس کے ساتھ صلح کرے گا اسے عزت دے گا جو اس کے ساتھ لڑے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق اس کی کمر توڑ کر جائے گا لیکن ہر خیملی ہر گھر کے اندر اس دین نے جانا ہے ہم جیسے کم ہمت لوگ یہ کام نہیں پھر کر سکتے جس کو ان الفاظ پر یقین ہوگا وہی وہ یہ مشن لے کے چل سکتے وہی وہ یہ کام کر سکتے کوئی بات نہیں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے بات ابھی ختم تو نہیں نہ ہوئی سورج بھی چڑھتا ہے روز ہم بھی جی رہے ہیں جب تک میچ چل رہا ہوتا ہے آخری کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوتا ہمت نہیں نا آپ کی ٹوٹتی یار چلو یہ کوئی نہیں گیا تو رجاق جم جائے گا یار ابھی تو وہ بھی ہے شوئب اختر بھی آج کل ٹھیک ٹھاک بیس تیس وہ بھی بنا کے لے جاتا ہے پھر وسیم اکرم ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک مارتا ہے یار فلا ہے فلاں فلاں ابھی میچ ختم نہیں ہوا چند ہے ابھی سورج چڑھتا ہے ابھی زمین گردش کر رہی ہے ابھی مسلمان بچے پیدا مائیں کر رہی ہیں بانج نہیں ہو گئی کبھی اوپر کبھی نیچے یہ ہوتا نہیں تھا باتل میں قدر کبھی ان کے پاس چلا جاتا کبھی ہمارے پاس آ جاتا ابھی میچ اوور نہیں ہوا چل رہا ہے ہم جائیں گے کوئی اور آ جائے گا عبد اللہ اپنے روا کے ہاتھ سے گرتا ہے ہارسا لے لیتے ان کے ہاتھ سے گرتا ہے جہاں پر تیار لے لیتے ہیں یہ جھنڈا اٹھانے والے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے تا آ میرے نبی کی وہ پیشگوئی پوری ہو جائے. اس زمین پر بسنے والے ہر گھر کچا یا پکا اس میں میرے نبی کا دین داخل ہو کرے گا مسائب مشکلات آتی رہتی ہیں قوموں پر ایسی کوئی بات نہیں ہے جنگ جاپان نے بھی تو برداشت کی ہے نا مسائب آتے ہیں مشکلات آتی ہیں قومیں جیتی ہیں نظریے کے ساتھ اور نظریہ مر جائے تو قوم مر جاتی ہے آج روس نام کا کوئی ملک زمین پر کوئی نہیں ہے نظریہ مرا ان کا تو اس کے بعد بکھر کے رہ گئے کام کا ایک نام انہوں نے رکھا ہوا ہے فوج ان کی بکھر گئی ہے کرپٹ ہو گئی ہے اسلح بیچتی ہے آج بھی ان کو مصیبت پڑی ہوئی ہے ایک دفعہ جب تم نظریے کو مار دو گئے نا اس کے بعد پھر تم سوٹڈ بوٹڈ کے چلو لمبی لمبی کاروں میں چلو بڑے بڑے پلازے بناؤ موٹر وے بناؤ پھر تم پھر آزادی کس لیے لی تھی کسی نظریے کے خاصت لی تھی ان کو ٹھیکے پہ دے دینا تھا یار ہانگ کانگ بھی تو 99 سال کے لیے انہوں نے دے دیا تھا نا برطانیہ نے بنا کے چائنا کو واپس کیا آج بھی ان سے بات کرو یہ ٹھیکے پہ ملک لے لو ہمیں ڈیم بنا دو ہمیں لمبی چوڑی سڑکیں بنا دو ہمیں پارک بنا دو بس بے غیرت بنا کے رکھ دو یہ بات کائ محمد علی اجلاح سے کہے گی تھی کہ فائنینشلی آپ کا ملک کیسے رہے گا آپ جیئیں گے کیسے جیسے ہم کہتے ہیں کشمیری آزادی لیں گے تو کریں گے کیا کہاں سے کھائیں گے یا انہیں انڈیا کا ڈپینڈنٹ بن کے رہنا پڑے گا یا ہمارا بن کے رہنا پڑے گا یہی کہتے ہیں کیا کھائیں گے چیڑ کی تو مسواک بھی نہیں بنتی انہوں نے کازم ان کو یہی بات کہ کاظم نے کیا جواب دیا تھا اس وقت ان کی جنگ چل رہی تھی جرمنی کے ساتھ انہوں نے کہا آپ ایک خوشحال مگر جرمنی کا غلام برطانیہ چاہتے ہیں یا آزاد مگر غریب برطانیہ کہا, جی ہم تو آزاد اگرچہ غریب ہو لیکن آزاد ملک چاہیے فرمایا میں یہی کہتا ہوں ہم غریب رہ لیں گے لیکن ہمیں پاکستان چاہیے اس کے بعد والوں نے اپنی روٹیوں کے لیے بیچا ہے ایک حد ہوتی ہے کہ ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے یہ ریڈ لائن اس کے بعد ہماری موت ملک رہ بھی جائے تو بھی لیکن ہم مر جائیں گے مسلمان کون مر جائے گی یہ مصاہب یہ مشکلات ان حالات میں اس عقیدے پر جمے رہو کہ حق حق ہے باطل باطل ہے جو کل غلط تھا وہ آج بھی غلط ہے جو کل حق پر تھے وہ آج بھی حق پر ہے اگرچہ کٹ گئے ہیں پٹ گئے ہیں مصیبتیں آئی ہیں در بدار ہو گئے ہیں لیکن حق حق ہے باطل باطل ہے مصاحب آتے رہیں گے آئندہ بھی آتے رہیں گے کوئی بات ہے لیکن اس نظریے کے ساتھ یہ ہمارا ایمان متزلزل رہا اگر ایمان بچ گیا تو کچھ بھی نہیں گیا یہاں پر اگر دل مضبوط ہے تو کوئی بات نہیں بندے مرنے سے کچھ نہیں ہوتا نظریہ ہاں نظریہ نہ مرے تو میں دیکھتا ہوں کہ ہر دوسرا مسلمان شک و شبے میں مبتلا ہو گیا ہے شب کو شبے میں مبتلا ہو گیا ہے اتنی میڈیا کی وار ہے اتنا ان کا پیپے گنڈا ہے کہ پتہ چلتا کہ ختم ہو گیا مسلمان نہیں ہے کوئی بات نہیں وقت آئے گا دیکھی جائے گی تو اس کے بارے میں ذرا غور کریں قرآن حکیم کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کس طرح بیٹری چارج کرتے ہیں کس طرح مصائب میں جینا سکھاتا ہے کس طرح راس ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے راپ حضرات کچھ کی توفیق عطا فرمائے تھا دعوانا الحمدللہ